بسم اللہ صحمد علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاک مسئلہ اشاست تمام برادران اور خوہران کو شموشن ایک بار اسلام سلام رکھ سکتے ہیں تمام ورثہ گروس کو اور ساتھ ہی جو ہے آج جو ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایک کتاب فضائل اربعین سی فضائل امیر المومنین جو کہ حضرت امیر کا بیس ہے ضلع مدانی رحمۃ اللہ علیہ علیہ السلام کی فضائل میں جو کتاب چل لکھا ہے اس میں طالباً اٹھتیس اروئین نام لیکن اٹھتیس حدیث آپ لوگوں کی مبارک قانوں تک پہنچایا تھا میں ان حدیث کا آج ایک مختصر خلاصہ آپ لوگوں کی مبارک کانو تک پہنچاتا چاہتا ہوں اور درخت نمبر چھتیس ہے آج کے ادار کا اور اس کتاب کے حوالے سے ایک بائیس ہو جائے گا تو اس میں خلاصہ کتاب لوگوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں اس میں جو ہے سلام السلام کے سب سے پہلے پیا نبی نے فرمایا علیہ السلام کے فضائل کے حوالے سے فرمایا تمام قلم پہلا حدیث میں فرمایا تمام قلم سیاہی بن جائے اور تمام سمندر تمام قلم دا قلم تمام درخت قلم بن جائے سمندر سیاہی بن جائے ہاں جی تمام انسان اور زمین پورے کے پورے کاغذ بن جائے تمام انسان جنہ لکھنے والے بن جائیں پھر بھی عالی آپ کے فضائل جو ہے شمار نہیں کر پائیں گے لکھ نہ ہی کر پائیں گے یہ ایک بہت بڑے علیہ السلام کے فضائل بے نہایت ہونے کے ایک دلی اس کے بعد پھر حدیث نمبر دو میں پیارے نبی نے فرمایا کہ میرے باری بھائی علی کے لئے اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضائل آپ کے لیے قرار دیا ہیں اور پھر فرم جو بھی علی کے فضائل میں سے کوئی ایک فضیلت بیان کریں گے اور جب تعلی کے فضائل تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے اس کی مغفرت فرشتے ہو اس کے مفرت کریں اس کے لیے مفرت کی دعا کرتے رہیں گے جب تک وہ اس بندے نے اگر کوئی حدیث لکھا ہو لکھ کے چھوڑا حدیث کا کوئی حصہ باقی ہو جب تک کوئی اصل باقی ہو حدیث نمبر تین میں فرمایا جو سہد علیہ السلام کے فضائل میں سے کوئی فضلت سنے تو اللہ تعالیٰ اس کی کان کے کام کے ذریعے سے بےتکاف شدہ گناہوں کو بھانجے گا جیسا حدیث نمبر چار میں فرمایا جو سخت جو ہے ہاں جی علیہ السلام کے فضائل میں سے کسی فضلت لکھی ہوئی کتاب پہ نظر کریں اور دیکھیں دیکھ کر پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو وہاں جگہ جو اس کی نگاہ کے ذریعے سے کسب کی ہے اس نمبر پانچ میں فرمایا کہ علیہ السلام کا جو ہے طرف محبت بری نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے اور علیہ کا ذکر عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کسی بنجے کی ایمان کو قبول نہیں کرتا جب علیہ السلام کی ولایت کو نہ تھامیں اور علی اللہ کے دشمنوں سے بارات طلب نہ کریں ذرا حدیث نمبر 6 میں فرمایا جو شہر اللہ کی پیرا نوین فرمائے ہوا اگاروں ہو جو علی سے محبت کرتے ہیں بے شو اس سے محبت ہے جس نے مجھ سے محبت کرا اس پر اللہ راضی ہوا جس پر اللہ راضی ہوا تو اس کے لیے تو بھیج میں جانے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے حدیث نمبر سات میں فرمایا اللہ تعالیٰ نبی نے یہ لوگوں آگاہ رہو جس کسی نالی سے محبت کیا اللہ تعالیٰ اس کے نماز روزہ عبادتوں سب کو قبول فرماتا ہے اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے حدیث نمبر آٹھ میں فرمایا اے لوگوں جو عالم سے محبت کرتا ہے وہ دنیا سے نہیں جائے گا یہاں تک اللہ تعالیٰ سوز کو, کو سر سے پلائے گا اور شجر طوباء سے کھلائے گا اور اپنی مقام کو بہش میں جب تک نہ دیکھے حدیث نمبر نو میں فرمایا یہ لوگو جو علی سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ سے سکرات الموت کو آسان کرے گا اس کی قبر کو بہش کی باغات میں بچہ کرا دے گا حدیث نمبر دس نے فرما جو لو علی سے محبت کرتا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اس کے جسم پر موجود رغوں کے برابر اس کو بحث حور عطا فرمائے گا اور یہ بندہ قیامت میں جو ہے اپنے اہل خاندان کے اسی نفر کو یہ شفاعت کرے گا اور اس کے جسم پر موجود ہر بال کی عدد کے برابر اللہ اس کو بہش میں شہر عطا فرمائے گا اس طرح حدیث نمبر گیارہ فرمایا جو علی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ملک الموت جو اس کے روح اذخانے گا آیا اس کو نرمی سے اسے روخ خغذ کرنے گا اور نقیر و منکر اس کو خوف اس کو خوفناک اس کو انداز میں اس کے ساتھ پیش نہیں آئے اس کے قبر کو اور اللہ تعالیٰ روشن کرے اس کے چہرے کو منور کرے گا اس حدیث نمبر بارہواں فرمایا جو شاد علی سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو جہنم سے نجات دیتا ہے حدیث نمبر تیرہ فرما جس نے علی سے محبت کیا اللہ اس کو انبیاء سدین شودا کے ساتھ عشق سائے طرح جگہ آتا فرمائے گا اور حدیث نمبر چودہ فرمایا جو شاد علی سے محبت کرے گا تو ایک ملک الموت جو ہے ہنج ایک فرشتہ عش کے نیچے سے ندا دے گئے اللہ کے بندے ہم نے تمہارے سارے گناہ باہ اب تم عسر نو عمل کرو تمہارے من سابقہ گنا سب باہ ج ہے اس طرح جس نے اللہ علی سے محبت کیا وہ قیمت کے دن ایسا منور چہرے کے ساتھ آ جائے گا اس کا چہرہ چودھویں کی چاند کی طرح ہوگا جس نے جسما جس کسی نے علی سے محبت کیا وہ پل سراعت پر تیز بجلی کے رفتار سے سفر کرے گا چلنے جائے گا اور سترہ نمبر فرمائے جس نے علی سے محبت کیا اس کا عقل قیام اس کا کوئی نامہ عمل نہیں کھولا جائے گا اس کا عمل نہیں تولے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا بندے مومن بغیر حساب کہ تم بحث میں داخل ہو جاؤ حدیث نمبر اٹھارہ میں فرما جس کسی نے علی سے محبت کیا اور اللہ اور محمد آل محمد کی محبت پہ مرا تو پھر اس سے ان سے اس سے ہاتھ ملائے گا اور انبیاء اس کی زیارت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو جو اللہ کے ہاں ہے اس کو قبول فرمائے گا حدیث نمبر انیس میں فرمان جس کسی نے علی سے محبت کیا اور آل محمد آل محمد کی محبت پہ مرا تو اللہ کی پیارے نبی فرماتے ہیں انا کفیل و بل جنا اس کو بحیج میں لے جانے کا میں محمد ضامن ہوں اللہ اکبر میں کافی ہوں اس کے نے حدیث نمبر بیس میں فرمایا جو شخص جو ہے آپ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میں علی کے بارے میں جو کچھ اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوا ہے وہ سب اگر بیان کروں تو زمین کے پورے سطح زمین کو نکال کے خالی کر دیں پھر بھی اس میں جاپن جگہ نہیں ہوگا ہاں جی اور اکیسویں حدیث میں فرمایا اللہ کے پیارے نبی نے میں محمد جو ہیں چار لوگوں کا میں اشہاد کروں گا ان میں سے ایک وہ جو میرے اولاد کی عزت کریں ایک وہ جو میرے اولاد کی حاجتوں کو پورا کریں ایک وہ جو میرے اولاد کی مشکلات کاموں کو جب وہ اس پر محتاج رہتا حل کرنے کی کوشش کریں اور ایک وہ لوگ جو میرے اولاد سے دل و زبان سے محبت کریں ہاں جی اور حدیث نمبر بعض میں فرمایا پیارے نبی فرماتے ہیں جب مجھے میراش کے دن اس آسمانوں پر لے کے گیا تو مجھے جنت میں داخل کیا اور ایک رف رف نامی سواری پر مجھے سوار کیا تو میں نے ایک سرخ و جو, جو ہے ایک ورقے پہ لکھا ہوا سبز خط میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں لکھا ہوا افطرست محبت محبتہ علی انعلیٰمدائے اللہ فلو الکم اے پیل نبی میں نے آپ کے امت پر علی کی محبت کو فرض کر دیا ہے آپ ان کو یہ بات پہنچا دیں حدیث نمبر تیئیس میں ا پیال نبی نے خود علی سے مخاطب ہو کے کہا یہ علی جس کسی نے آپ کے اطاط کیا اس نے میرے اطاعت کی جس نے میرے احتاط کی اس نے اللہ کے اطاعت کی جس کسی نے آپ کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی جس کسی نے میرے نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی جس کسی نے آپ کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا جس نے مجھے غضب نہ کیا اس نے اللہ کو غضب نہ کیا ایسے حدیث نمبر چودہ میں فرمایا پال نبی نے یہ لوگوں تم بل لازم علیہ السلام کے دامن تھامو اور تمہارا مولا ہے اس سے محبت کرو تمہارا بڑا ہے اس کی پیروی کرو تم میرا عالم ہے اس کی عزت کرو ہاں جی اور وہ تمہارا نقائط ہے راہبر ہے تمہیں لے کے جانے والا جنت کی طرف ہر اس کی عزت و تقریم کرو ہاں جی اور جب بھی وہ تمہیں دعوت دے دے کس طرح اس کی اجازت کرو اور جب تمہیں کوئی حکم کرے تو اس کے اعت کرو اس سے محبت کرو مجھے محمد کی محبت میں اس کی عزت کرو میری عزت کے خاطر اور پھر فرمائیے نے جو کچھ علی کے بارے میں تمہیں کہا ہے ہاں جی وہ سب میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہا ہے تو یہ ساری فضلتیں جو ہے مولا علی کے بارے میں حضیت نمبر پچیس میں فرمایا اللہ تعالیٰ پیارے نبی نے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہر نبی کے اولاد کو اس کے اپنے سل میں قرار دیا لیکن میرے اولاد کے تسلسل کو علی, علی علیہ السلام کے سل میں قرار دیا اور فرمایا اللہ علیک علی اللّہ اکان علی, علی نہ ہوتا میرا اولاد باخیر نہ ہوتے اس طرح 26 میں عظیث فرمایہ علی آپ سے محبت نہیں کرے گا سوائے مومن پر حسگار مومن کے اور آپ سے دشمنی اور بغل نہیں رکھے گا سوائے کافر بدبخے اور ستائیسویں فرمایا لوگ و آغار ہو جس کسی نے علی سے محبت کیا اس کے کی گناہوں کو ایسا کھا جائے گا جیسے آگ جو, جو ہے خشک لکڑی کو کھا جاتا ہے اس طرح اٹھائیسویں عدیث فرمایا اگر تمام لوگ علیہ السلام کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو حلق نہیں کرتا اور ایسے ہی انتیسویں فرمایا پہ علیہ نبی نے فرمایا میرا البید کی مثال نو علیہ السلام کے قسطے کی منن ہے ہاں جی جو بھی اس میں سوار ہوئے اور نجات پایا جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غلط ہو گیا اس طرح تیسویں تیسری حادثی فرمائے میرے امت تہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی سب جو ہنم میں ہوگا اللہ جو ہے ایک ملت وہ یہ وہ ملت ہے جس پر میں محمد ہوں اور میرا اولاد میرے الودیت میرے اولاد ہوں گے مطلب اولاد سے مراد وہی پینسن پاک ہیں اب میں وی آویت آل علیہ السلام انہیں کے راستے کو رسول اللہ نے اپنا راستہ قرار دیا انہیں کے راستے کو نجات کا راستہ کنا دیا حدات کا راستہ قرار دیا حدیث نمبر اکتیس میں فرمایا پیارے نبی نے فرمایا کہ مہیب میں عرش کے چاہے کہ ستون ہے ایک امود ہے ہاں جو ال جنت کے لیے جنت کو روشن کرے گا جس طرح جو ہے دنیا والوں کے لیے جو ہے شرح سے روشنی ہی بچتی ہیں اور اس اس ستون تعلق سے کوئی نہیں پہنچتا اس طرح اسی مفہوم کے حدیث جو ہے حدیث نمبر 32 بھی اسی مفہوم کا حدیث ہے اس میں بھی بھیش میں ایک اموت ہے وہ علیہ السلام ہے ہاں جی اور علیہ السلام کی کے الودیت وہ بھیش کا وہ ستون نور کا ستون ہاں جی اس طرح حدیث نمبر 33 میں فرمایا پیارے نبی نے فرمایا جو شاید یہ چاہے کہ مجھ محمد کی زندگی میری طرح زندگی گزاریں اور میری طرح دنیا سے طرح سفر کریں تو اس کو چاہیے کہ وہ علی نے ابھی طالب کے دامن تھامے علی سے محبت کرے ہاں جی اور علی سے محبت اور علی کے دامن تھامے اسی طرح جو ہے حدیث نمبر چونتیس میں فرمایا علی فرمایا اگر کوئی شخص اس کی اتنی زیادہ عبادت ہو کہ جیسے نو علیہ السلام اپنے قوم میں رہا اتنی سال اس نے عبادت کی یعنی ساڑھے نو سو سال اللہ کی عبادت کرے وہود کے پہاڑی کے برابر اس کے پاس سونا ہو وہ سب اللہ کے راہ میں دے, دے اور سو دفعہ وہ اپنے پاؤں پر حج کریں پھر مروا کے درمیان میں وہ فوت ہو جائیں ہاں جی مظلومی حالت میں پھر آخر فرما سم لمحے والے کہ یہ عالی لم یہ پھر یہ والی جو شخص فیلے. لیکن یہ سب نیک کام کرنے کے باوجود اگر وہ آپ کی ولایت کو قبول نہ کرے آپ سے محبت مدد نہ کرے تو اس کے کوئی عمل قبول نہیں وہ بحث کے بھوت نہیں سنگے گا ایسے ہی حدیث نمبر پینتیس میں فرمایا پیارے نبی کو جب آخری وقت آیا موت کا تو آپ نے فرمایا میرے حبیب کو بلاؤ طب ع سام کو بلا کے لایا تو آپ نے علی سے کہا اے علی تیرا گوش میرا گوشت ہے تیرا جسم میرا جسم میں تیرا خون میرا خون ہے اس طرح اپنے سینے سے مسلسل لگا کے رکھا یہاں تک کہ آپ کا روح پرواز ہو گیا اور اسی طرح حدیث نمبر 36 میں جو ہے فرمایا جو ہے علیہ السلام کی محبت برا تو میں نا جہن جہنم سے نجات کی جو ہے سنت ہے گارنٹی ہے ہاں جی اور اس طرح تاجویں حدیث میں والا پیارے نبی نے فرمایا جب میں میراج پہ گیا تو بھیجسٹ کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہاں جی عالم رسول اللہ اللہ جو کئی معبد من اللہ کے رسول ہے علی الحبیب اللّہ علی اللہ کے دوست ہیں الٰ حسن الحسن صفت اللّہ حسن حسین اللہ،, اللّہ کا چنؤ بندہ فاطمہ تعمۃ فاطمہ اللہ کی بندی اللہ باغین لانت اللہ ان کے دشمنوں پر اللہ کی لانت ہو یہ جامع حدیث جو ہے فرما جو کہ ہمارے کلم طیبہ ہے انہیں الفاظ میں تھوڑی سا فلاف کے ساتھ میں اللہ کے ایک دفعہ آپ کو جہاد میں بیچتے ہوئے شریر میں دعا کے پر بار نگالا ہاتھ اٹھاتے ہوئے جب تک مجھے علی کی دوبارہ زیارت نصیب نہ ہو تو مجھے دنیا سے نہ اٹھانا تو آزاد نگرام میں یہ تمام فضلتیں پیارے نبین علیہ السلام کے بارے میں کیوں مبین فرمایا ان تمام حدیث کو ہم جمع کریں تو ہمیں یہ بات سورج سے بھی زیادہ روشن سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے آپ کے بعد جیسوں مت کے لے جس حسی کو امام بنا کے خلیفہ بنا کے اپنے جانشین بنا کے اپنا وسیع بنا کے جو شعال پیش کرنا چاہتا ہے وہ علیم نبی طالب ہی ہے علیب نبی طالب ہی اس مقام و منزلت کے لائق صداوار ہیں یہی ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں انہیں ہنسی کے اعتعاد کو اپنے ارادہ کرا دیتے ہوئے ان کی محبت کو اپنی محبت کرا دیتے ہوئے ان کے دشمنی کو خود سے دشمنی کرا دیتے ہوئے ہمیں پورا معیار بتا دیا کہ اگر نجات چاہتے ہو امت ہدایت چاہتے ہو امت ہاں جی دو اور جہنم سے نجات چاہتے ہو بھیج میں پہنچنا چاہتے ہو تو علی اور اولاد علی بارہ آئم اہل علیہ السلام کی دامن ان کے راستے پر چلے ان کے تعلیمات کے مطابق چلے ان سے دل و جان سے محبت کرے ان کے اولادوں کے احترام کرے عزت کرے تعلیم اور ان کا حرمت رکھے ہاں جی انہی کے کیسے راستے پر چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں محمد آل محمد سے دل و جان سے محبت محدد رکھتے ہوئے ان کے وساط امام خلافت کو مانتے ہوئے اگر کوئی زندگی گزاریں ہاں یہ جی تو ان کے لیے نجات ہے اسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے پیارے نبی نے علیہ السلام کے بارے میں یہ سارے فضائل بیان فرمایا کیونکہ علیہ السلام اور با... اصاب سے یہاں جو امت کے اندر دو بڑا راستہ واضح راستہ ہوا ایک خلافت کے نظام کو ماننے والا ایک امامت کے نظام کو ماننے والا تو علی سمجھ میں آئے گیا تو علی کے بعد بارہ امہ حلبید خود بخود سمجھ میں جائے گا علی کو خلف برحق سمجھیں گے پیامبر کا آخر کی جینسین سمجھیں گے داحر باطنی تمام علوم اور کا جو ہے حافظ اور وارث سمجھیں گے ہاں جی پیامبر کی طرف سے اسی حصے کو امت کے لیے معین کردہ امام منصوب امام سمجھیں گے منصوب امام سمجھیں گے تو اس کے بعد بارہ امام ہی کے تسلسل آتا ہے جو کہ برحق ہے جو کہ نجات کے قسطیں ہیں ہاں جہ جی اور ہدایت کی چراغ فرمایا فرمائے تارکم حکم صقلیم کتاب اللہ و اطراۃ اللہ بیتی میں تمہارے دمین دو غلام بہاد چیز چھوڑ جا ایک اللہ کی کتاب اور میرے وطرت مع تم سخت میم جو لوگ جب تک ان دونوں سے تھا ہرگس گمراہ نہیں ہوگا حتٰ اری دا علیہ یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کو اوسط پہ مشتق پہنچے گا تو عضا نگرامی ان نئے حقیقت کو پہنچانے کے لیے ہاں جی پیمنٹ نبی نے یہ سارے حادیث فین فرمائے اور حضرت امیر کبیر رحمت اللہ علیہ خود حافظ اس نے ہمیں یہ تمام حدیث پہنچایا تاکہ ولاۃ علی کے بارے میں ہمیں کوئی شک ہوا نہ رہے ان کی کے ساتھ میں دعا ہوں یا اللہ نے محمد آل محمد کے صحیح مارخت کے ساتھ ان کے دامن تھامے رہنے کے ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرما امین ربلا رب